رب ہمیں تو دے نہیں اللہ پ حبیلا محمد اس نیت سے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 سے خوش ہو کہ ہونا رو ہم سے خوش ہو کہ ہو الا آہ ر مذا الا الا آہ رمزا مفصر شہیر حکیم المد مفتی احمد یار خان نعیمی حدیث پاک کے اس حصے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 ہری غم کا مارا الودا الودہ آہ رمضا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 موتقفین آشکان رمضان کا دل غم رمضان میں ڈوبنے لگتا ہے یہ کیفیت یہ آپ جو یہاں بیٹھے رہے ان سے پوچھے جو یہاں جو یہ مناظر جنہوں نے دیکھے جنہوں نے پہلی صف کی لذتے پائی ہیں جنہوں نے تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس مہینے کو گزارا ہے جنہوں نے علم دین سیکھنے سکھانے میں اپنا یہ وقت صرف کیا ہے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 وہ شیر امیر سنت کا ہوتا ہے کہ کل عاشق, عاشق ہے اب پارا پارا الدا الدا آہار مزا کہ دل کو یہ غم جاتا ہے کیا محترم مان قریب ہم سے ودا یعنی رخصد ہونے والا ہے مسجد افسوس مسجد گیرپور کے رو پرور مدنی ماحول سے نکل کر ہم دنیا کی جنجڑوں میں پھنسنے والے آپ جلد ہی ہمیں غفلت بھرے بازاروں میں دوبارہ جانا پڑ جائے گا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 کر سر کا نظر چند <تصفح> رمضان تصور کرے ایسے ہوں گے کئی ایسے ہوں گے جو پچھلے سال ماہ رمدان میں ہمارے ساتھ تھے. اس اب نہیں ہے وہ دنیا سے چلے گئے تو آشکا نے رمضان کو یہ احساس بالخصوص تڑپا کر رکھ دیتا ہے کہ رمضان مبارک نے اگرچہ آئندہ سال پھر ضرور تشریف لانا ہے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 میری زندگی کا بھرو کیا, کیا, کیا میں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 رنجیدہ ہو جائے غمِ رمضان میں روئے ماہ رمضان غفلت میں گزار دینے کے صدمے سے آنسو بہائے تو یہ بھی ایک نہایت عمدہ عمل ہے اور اچھی نیت پر یقیناً ثواب کا حقدار ہے کہ بے شک رمدان و مبارک میں بے شمار گناہگار گار بخشے جاتے ہیں مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا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 مہائ جی رب کی عبادت سے مہا جی چورا سے گزارا غفلتوں میں سارا یا رسول اللہ گزارا گفل تو میں سار یا رسول اللہ मैं اف سو خدار میری بخشا ہو سام یار سو لا مے پا ہو رسول اللہ خدا را میری بخشا ہو سام یار سولہ سول حبیب اللہ حبیب تو آج چودہ سو اڑتیس نے ہجری ہے تقریباً چھ سو پچیس سال پہلے گزرے ہوئے کاہرا مصر کے سوفی بزرگ اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و, شرف و تعظیمہ کے مقیم مبلغ اسلام سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی نے جن کی آٹھ سو دس میں وفات ہوئی فرماتے ہیں اے لوگوں تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت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 خوب روتا, روتا ہے اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب حکایتیں و نصیحتیں صفحات تا 97 پر دی حکایت کو تصرف کے ساتھ بیان کی جاتی ہے ایک بز فرماتے ہیں کہ ماہ ر المبارک میں جمت الوداع کے روز حضرت سیدہ منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی کی محفل میں حاضر ہوا آپ رحمت اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت راتوں کی عبادت مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے یوں لگ رہا تھا گویا آپ رحمت اللہ تعالی کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ہو رہی ہے اور بلا شبہ اللہ کی قسم ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ <الْأَنْحَار> کنزلیمان اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں لیکن آپ رحمت اللہ تعالی لے کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی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 ترجمہ کنزلی ایمان تو کیا یہ جادو ہیں یا تمہیں سوچتا نہیں اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا سب خدا غفار عز کے دربار میں حاضر ہو کر تو و استغفار کرو تو تمام حاضرین بلند آواز سے گریاؤ جاری کرنے رونے دھونے لگے اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور ارض کرنے لگا یا سیدی اے میرے آکا ارشاد فرمائیے کیا میرے روزے مقبول ہیں کیا میرا رمضان کی راتوں کا قیام یعنی راتوں میں عبادت کرنا قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ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 ترجمۂ کنزلیمان اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی آپ رحمت اللہ تعالی نے قاری کو یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ عَنِ عِبَادِهِ عَنِ ترجمہ کنزلیمان اور وہی ہے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 کر رہے تج کو کر مسلم الا ہاں اب تو چند گھڑیوں کا فقط میں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 شورت شروع کرتی رہی یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر سترہ پر پہنچی مکان بن ترجمہ ترجمۂ کنزولی مان بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا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 بستہ علٹی جا ہے ہم سے صلی اللہ محمد